فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نہیں سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نہیں مجھے آگ سے بنا اور اسے مٹی سے بنا